عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خواتین اسلام وقت بہت ہو چکا ہے اور ان شاء اللہ تعالی پرو اس پروگرام کی آخری تقریر ہوگی جس میں انشاء اللہ تعالیٰ جل سے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا مدرم بھائیو آج کا اجلاس جس عنوان سے مناسب کیا گیا ہے وہ عنوان جیسے آپ نے بارہا سنا بھی اور پڑھا بھی اظہار حق اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی وائد پلاوت کی ہے جس میں اللہ کو تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو دنیا کے تمام مدیان داخلہ پہ غالب کرتے ہیں بدرم بھائیوں یاد رکھنا حق نام ہے اس طاقت کا جو صرف غالب ہونا جانتی ہے حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا حق نام ہے اس طاقت کا جو صرف آگے بڑھنا جانتی ہے وہ طاقت کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتی حق نام ہے اس طاقت کا جو بھرنا جانتی ہے دبنا نہیں جانتی حق نام ہے اس طاقت کا جو ترقی کرنا جانتی ہے تنزلی کیا چیز ہے وہ طاقت نہیں جانتی دنیا میں حق کو دبانے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی جتنی محنتیں کی گئی جتنی کاوشیں ہوئی انسان ایک تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی بلکہ بسا اوقات یہ کوششیں حق کے تعارف کا ایک ذریعہ بن گئی وہ فرآن جو کہ بنو اسرائیل کے اہل ایمان کا قتل عام کرتا تاکہ مصر کی زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی انسان باقی نہ رہے اور وہ فرون جو ربکم ملانا کے دعوے کرتا رہا وہ فرعون جو یہ گرو بھلے جملے کہتا تھا ملکوں میں وہاں ہی لنہارو تھری منتا تھی لوگوں مصر کا شہنشاہ کون ہے یہ نہریں جو تمہاری نظروں کے سامنے سے بہ رہی ہیں کس کی ہیں مصر کا شہشہ تو میں ہوں مصر کی ہر چیز کا مالک تو میں ہوں میں میں کہنے والا فروم انا ربکم لالا کہنے والا فرون اسی فیران کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو داخل کر دیا اور اسی فیران کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اور اسی کے دربار سے تعلق رکھنے والا ایک فرد مسلمان ہو جاتا ہے مومن ہو جاتا ہے مشرف و اسلام ہو جاتا ہے آپ سورہ مومن پڑھیے سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجن مومن کی پوری تقریر نقل کی ہے پورا خطاب نقل کیا ہے کہ فیرون کا اپنا آدمی فیرون کا اپنا درباری اس کا اپنا قبیلے والا قرض حضرت موسہ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو گیا فرون جس دعوت کو دبانے کے لیے بنو اسرائیل کے گھروں میں جھانک رہا تھا وہ دعوت اس کے محل میں پرورش پانے لگی بھنکنے لگی حق نام ہے اسی طاقت کا حق کی خوبی اسی کو کہتے ہیں دنیا والے زبانوں پہ لگام دے سکتے ہیں زبانوں پہ پہرا بھی پہ لگا سکتے ہیں آنکھوں پہ پہران پہ لگا سکتے ہیں کانوں پہ پہران پہ لگا سکتے ہیں مگر دنیا والوں کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ دل سے پہ پہرا پہ لگا سکے اور ایمان نام ہے اس طاقت کا جس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے تو محترم بھائیوں صرف غالب ہونا جانتا ہے اسی لیے اللہ تبارک نے کہا کہ لیو کلے ہم نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ پیغمبر فاطلا پہ غالب کر دیں اور ہر کی اس صفت یہ بھی ہے اس کو جتنا زیادہ دبایا جائے گا یہ اتنا ہی ابھرے گا اس کو جتنا زیادہ چھیڑا جائے گا یہ اسی طرح ترقی کرے گا اس کے خلاف جتنی سازشیں ہوں گی مکاریاں ہوں گی ایاریاں ہوں گی یہ اسی قدر پھلے گا پھولے گا پڑے گا اس کے خلاف جتنی تقریریں ہوں گی وہ ساری تقریریں اس کے حق میں ہوں گی اس کے خلاف جتنا لکھا جائے گا وہ ساری تحریریں اس کی اس کے تعارف کا ذریعہ بنے گی حق کے خلاف جتنے ہنگامے ہوں گے وہ سارے ہنگا میں حق کے تعارف کا ذریعہ بنیں گے حق کے خلاف جتنا شور شرابہ آپ سیرت کا, کا مطالعہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی سبحان اللہ چند واقعات کے حوالے سے بتا دے چلو سیرت کا مشہور واقعہ آپ نے سنا مکی مک زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے شباب پر تھی پورے عروج پر تھی مشرقی نے مکہ اسلام کے انتشار اور سے بے چین تھے پریشان تھے ایسے میں مکے سے باہر رہنے والے شاعر تو پہل سے ربی اللہ عنہ حرب کے جانے مانے شاعر مکہ تشیق لائے مشرق سے کافر تھے مشرقی نے مکہ کو یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو توفیل بن امر دوستی پر بھی محمد کا جادو نہ چل جائے جیسے ہی توفیل مکے میں داخل ہوئے مشکین نے گھیر لیا گھیر کر کہنے لگے توفیل آپ ایک سمجھدار انسان ہیں آپ بڑے دور اندیش انسان ہیں آپ ہم میں بڑے محترم ہیں محدت ہیں یہاں ہمارے ہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جس کی باتوں نے اچھے اچھوں کو گائل کر دیا ہے تو خیر کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم جیسا شریف اور سمجھدار انسان بھی اس کے جادو کے اثر کے زیر اثر نہ آ جائے تو پہل کہتے ہیں پہلے تو میں نے ان لوگوں کی باتوں کو سن کر کانوں میں روئی ٹھوس لی کاغت اللہ میں داخل ہوا نبی کریم طلع طلع اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کو دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے میرے دل نے ملامت کی کہ میں خود ایک سمجھدار انسان ہوں صاحب بصیرت ہوں دور اندیشی رکھتا ہوں دوسروں کے فیصلوں کو اپنا فیصلہ بنانا غلط ہے دوسروں کی باتوں کو سن کر خود کو بہرا کر لینا غلط ہے دوسروں کی تصویروں کو سن کر خود کو انہا لینا غلط ہے میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں حق اور باطل میں شخص کر سکتا ہوں یہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں خود اس شخص کی بات کو سن کر فیصلہ کروں اور سبحان اللہ اس طرح سے مشرقی نے مکہ آص اللہ کی دعوت سے روکنے کے لیے انہوں نے جو پروپگنڈا کیا وہی پروپگنڈا حضرت کے حق میں نبی کا تعارف بن گیا نبی کا شاہ بن گیا اسی پروپر نے نبی کا بتا دیا تفحل کو فیل تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کون ہیں آپ کی دعوت کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی آپ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے کوئی بھی شخص کچھ پوچھ اپنی دعوت کے شاہ میں سیدھے قرآن سنا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور توفیل مشرف پر اسلام ہو گئے محترم با یاد رکھنا کہ ایک واقعہ نہیں انسانی تاریخ ہمیشہ یہی بتاتی ہے اسلام کے خلاف دین حق کے خلاف جتنے پروپرڈے کیے گئے جتنی سازشیں کی گئی اس کو دبانے کی جتنی کوششیں کی گئی اتنا ہی ابرے گا مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کسم پرسی کے عالم میں مکے سے نکالا آپ مکے سے نکلے شام سے نکلے کہ آپ کی قدر کی سازشیں ہو رہی تھی آپ کی جگہ جگہ تلاشی ہو رہی تھی آپ کو تلاش کیا جا رہا تھا آپ کی قتل کی اس کی تدویریں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ سر مجبوری کے عالم میں قسم کرسی کے عالم میں نکلے لیکن سبحان اللہ مکے سے نکل کے ابھی نہ ہوئے تھے ہمارے عرصہ بھی نہ ہوا اسی پر اسی شہر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فاطر سے داخل ہوئے کہ سبحان اللہ وہ سارے دین شہر وہ سارے مسیقین مکہ وہ سارے, روحے سارے جنہوں نے آج سے 8 سال پہلے آپ کی قتل کی سازشیں رچی تھیں اس قدر بے بس بے قصور آپ کے سامنے لا کر کھڑے کیے گئے کہ سبحان اللہ نبی ان کے آن ان کے حق میں جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتے تھے 8 سال کی مختصر سی مدت میں اللہ تعالی نے نبی کو غلبہ عطا کیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفار مروہ کے درمیان سعی کی اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے اپ لیے دعا کی اور آج بھی سارے حاجی اسی سارے کے اروجو سوال کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں لا اله الا اللہ وحده. لا اله الا اللہ وہ نفراد وہ ہزم اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس نے اپنے بندے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور اس نے مشرقین کی جماعتوں کو شکست دی اور اپنے بندے محمد کو سب سے غالب کر دیا آج صلی اللہ سنی یہ دعا پڑھی اور سارے حجار اور موتمرین عمرہ کرنے والوں کو یہ دعا سکھائی اور فجے مکہ کی اسی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے سارے آدی سارے عمرہ کرنے والے سفا مروا پہ ان کے لیے یہ دعا پڑھنا مصنوع ہے بہترم بھائیوں اسلام کی تاریخ ہو جاتی ہے اسلام اسے دبانے کے لیے جتنی کوششیں ہوں گی وہ اس کے حق میں ہوں گی ایک دن کا شہری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود سرزمین مکہ تنگ ہو رہی تھی آپ کا اپنا آبائی وطن آپ کا اپنا آبائی شہر اے شہر مکہ یہ خود آپ کے آپ میں تنگ ہو رہا تھا اور مدینہ جانے کے بعد صرف چھ سال کا وقفہ گزرا تھا چھ سال کے وقفے میں رب العالمین نے آپ کو ہو روبو دبدبا وہ غربا ایسا کیا وہ اقتدار ایسا کیا کہ وہ کی سپر پور طاقت کا حکمران شاہر و کیا کہتا ہے ابو سفیان سے ابو سفیان سے ہمارے نبی کا شاہ حاصل کرنے کے بعد ہیرکل کا پچا پانی ہو گیا اور شہروں میں ہیرکل کہتا ہے ان کا نما ٹکول و حق کا فصو موزیہ قدم حق کا اس کو کہتے ہیں فرقل نے ابھی ہمارے نبی کو دیکھا نہیں ہر نے ابھی ہمارے نبی کو سنا نہیں بلکہ ابو سفیان جو کہ ابھی اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سے دشمن تھے ابو سفیان کی زبانی ہمارے نبی کا تعارف سن گئے ہر قل کا پچا پانی ہو گیا ہرقل کی ہمت دے گئی اور ہر قل کیسا ہے ان کا نما سفیان میں نے اس نبی کے بارے میں بارے میں تم سے جو سوالات اور تم نے جو جوابات دیے اگر تمہارے یہ جوابات پر حق ہے تو یقین کر لو وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں جب یہ نبی میری سلطنت کا بھی مالک ہوگا نہ صرف میری سلطنت کا اس میں سو جس جگہ کھڑا ہو میری قدموں تلے جو زمین ہے وہ دن دور نہیں کہ وہ نبی اس زمین کا بھی مالک ہوگا موسم بایو حق کی تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے خلاف جتنی سازشیں کی گئی وہ سب ناکام ہوئی اس دنیا میں حق آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے وہ غالب ہو کر رہے گا حق کی صفت یہ بھی ہے حق کی صفت یہ بھی ہے کہ حق نام ہے اس حقیقت کا جس کا اعتراف اپنوں کو نہیں ہر دور اور ہر زمانے میں پیروں کو بھی کرنا پڑتا ہے حق نام ہے اس قوبی کا جس کا اعتراف دشمنوں کو بھی کرنا پڑتا ہے آج سبحان اللہ اسلام اسلام کی حقانیت اسلام کی صلاقت کے سلسلے میں آپ کو مسلمانوں کی نہیں غیر مسلم کی کتنی شہادتیں چاہیے ہندوؤں کی چاہتے ہیں آپ کرشچنوں کی چاہتے ہیں آپ یہودیوں کی چاہتے ہیں آپ برسوں کی چاہتے ہیں آپ کس مذہب کے ماننے والوں کی اور کتنی شہادتیں چاہیے آپ کو اسلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی سلسلے میں قرآن کے عظمت کے سلسلے میں شہادات کا انتخاب کیا کرسچن ہے لیکن سبحان اللہ اپنی اس کتاب میں اس نے سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی کو رکھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا یاد رکھنا حق یہ صفت ہے جو حق سے جڑ جائے گا حق جس طرح سے غالب رہے گا اسی طرح سے حق پرست بھی ہمیشہ غالب رہیں گے یاد رکھنا ہم اگر غلبہ چاہتے ہیں حق سے جڑنے کی ضرورت ہے ہم اگر ابھرنا چاہتے ہیں حق سے جڑنے کی ضرورت ہے ہم اگر حصے تو سر بلندی چاہتے ہیں حق سے جڑنے کی ضرورت ہے جس کے پاس حق کا جتنا بڑا حصہ ہوگا وہ اسی قدر غالب آئے گا ہندوستان کی جس طرح اسلام کی بات دنیا کے تمام ادیا نے با سلامے اسلام دین حق ہے اسی حساب وہ آج تک غالب ہوتا چلا رہا ماضی تریف میں بھی سبحان اللہ غلط اسلام کے کیسے ہم نے کے بھی میں بیان کروں گا جس طرح سے تمام ادیا با میں اسلام حق ہونے کی وجہ سے غالب ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں جتنی جماعتیں جتنے صرف ہیں جتنے مسالک ہیں آج اسلام کی چودہ سو سرا تاریخ بتاتی ہے کتاب و سنت کے حاملین مسلک اہل کے اور سلفی دعوت ہمیشہ سے دلیل اور برحان کے اعتبار سے غالب رہی ہے آج تک کوئی ایسی دعوت کوئی ایسا مسلک ہمارے سامنے نہیں ہے جو دلیل کے اعتبار سے اس مسلک کو شکر کے اس مسلک سے غالب آئے ہندوستان کے بہت بڑے حنفی عالم گزرے مولانا عبد الکھنوی رحمتہ اللہ کے بہت بڑے حنفی عالم انہوں نے اور حنفی علماء میں ہندوستان کے میں بڑے انصاف پسند عالم گزرے اور یہی وجہ ہے ان کی اس انصاف پسندی کے پیش نظر اس دور کے جانے معنی محدود علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں جا بجائے ان کی تعریف بھی کی ہے مولانا اللہ انہوں نے سورح فاتحہ کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں کتاب میں انہوں نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے کتنے انصاف کی باتیں لکھتے ہیں اللہ کی قسم اگر انصاف سے کہو میں سنیے حق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعتراف جس کی شہادت مخالف بھی دینے پہ مجبور ہو لکھتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں انصاف کی بات کروں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان جس میں مسائل میں بھی اختلاف ہے ہر مسئلے میں دیکھ لو اگر ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو رائے محدثین کی ہوتی ہے جو رائے اہل الحری کی ہوتی ہے وہی رائے اقرب ربلاثواب ہوتی ہے وہی رائے حق پر ہوتی ہے اسی رائے کے ساتھ حق ہوتا ہے محبت کتنا بڑا ایسے راستہ محترم بھائیوں حق کی خصوصیت ہے ہم اگر دنیا میں عزت و سر چاہتے ہیں حق کے ساتھ جننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ حق کا یہ غلبہ جاری ہے حق کے حق کے غلبے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے حق کے غلبے کا سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا اور جاری رہے گا حق غالب آتا رہے گا مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں مزے قریب میں ہم نے اسلام کے غلبے کا ایک نمونہ دیکھا کیا نمونہ بھائی ابھی سبحان اللہ پچھلے دو تین سال سے پوری دنیا زبردست معاشی بحران سے گزر رہی زبردست اقتصادی بحران سے گزر رہی ہے کتنی کمپنیاں بند ہو گئی کتنے بینک بند ہو گئے لاکھ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کی نوکری عالمی سطح پر گئی اور یہ سب لانت ہے کس کی سوٹ کے سبب سوڈی نظام کی لانت کے سبب نتیجے میں ہم نے دیکھا سبحان اللہ کہ اسلام کے نظام اقتصاد کی برتری کو ساری دنیا نے تسلیم کیا برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے برطانیہ اسلام کے لیے باب داخلہ ثابت ہوگا اور برطانیہ کے فائنانس منسٹر نے کہا اگر ہم اس معاشی پہرام سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے نظام اقتصاد کو اپنانا پڑے گا یہ اسلام کے غلبے کا ایک رنگ ہے اسلام کے غلبے کا ایک اسلوم ہے اسلام کے غلبے کا ایک انداز ہے محترم بھائیوں اسلام کے غلبے کے ہر دور میں الگ, الگ, الگ انداز رہا یہ خود ایک مستقل موضوع اور یہ غلبہ جاری رہے گا جاری رہے گا جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جس دن کے بارے میں لسانی نبوت نے پیشنگوئی کی ہے لا ظهر الارض بیت ولا وبر اللہ اللہ اسلام آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی قیامت سے پہلے دنیا وہ دن کا ہر گھر دنیا کا ہر کچا مکان دنیا کا ہر پکا مکان دنیا کے ہر بننے میں اسلام پہنچ کے رہے گا دنیا کی ہر جھوپڑی میں اسلام پہنچ کے رہے گا اللہ اکبر اس دن کو آنا ہے اس دن کو آنا ہے اور وہ دن آ کر رہے گا ہم اگر عزت و سربلندی چاہتے ہیں تو اسلام کے غلبے کے سلسلے میں جدوجہد شروع کرے اسلام تو ہم چاہیں محنت کریں نہ کریں اسلام غالبہ کر رہے گا اسلام ہماری محنتوں کا بھوکا نہیں ہے اسلام ہماری کوششوں کا ضرورت مند نہیں ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں سر بلندی چاہتے ہیں حقیقی اسلام سے چننا پڑے گا کتاب و سنت کو اپنانا پڑے گا اور چند مسائل کی حد تک نہیں کتاب و سنت کی ایک ایک تعلیم کو چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی بڑی سی بڑی تعلیم کو بھی کتاب و سنت کا عملی نمونہ بن جاؤ اور پھر دیکھو کہ غلبہ اسلام کے سلسلے میں اسلام جیسے سر بلند ہوگا ہم بھی ویسے سر بلند ہوں گے موسم اسلام کی دعوت کا راستہ اسلام کی تبلیغ کا راستہ غلب اسلام کا راستہ عزت و سربلندی کا راستہ ہے نصرت الہی کا راستہ ہے تائب غریبی کا راستہ ہے اللہ تبارک کی جانب سے رحمتوں کے نزول کا راستہ ہے ان انسانوں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے سلسلے میں کوشا ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے پیرانے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے حامل ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے تعی ہوتے ہیں اللہ کے ملائکہ ان سے نصرت قدر چونتی ہے آو آئیے میں آپ کو بتا چلوں صحیح اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے میں اس واقعے کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں اللہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ایک مشہور صحابی حضرت ابو امام الباہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ایمان لاتے ہیں ابو ماما باہر رضی اللہ تعالیٰ مشرف اسلام ہوتے ہیں اور مشربِ و اسلام ہوگا اپنی قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ کے پاس جو بھی ساری ایمان لاتے ایمان لانے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ سندین کی مبادیات سے انہیں واقف کرانے کے بعد انہیں گاہی اور مبلک بنا کے بھیجا کرتے تھے ابو ماما واہی رضی اللہ تعالیٰ مشرف اسلام ہو گئے ان کے مشرف اسلام ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علّم نے قبیل واہلا کی جانب ان کا قبیلا پہلا کہلا تھا اسی لیے ابو امام الباہیلی کہ ابو ماما رضی اللہ عنہ اپنے قبیل کے پاس گئے جا جگر تو دعوت پیش کی سر کے خلاف کہا پیش کی جنہیں حق پیش کیا اور ان کے سارے لوگ مخالف ہو گئے قوم کے سارے لوگ مخالف ہو گئے ابو ماما الباہلی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا نصیب برا بھلا کہا ابو ماما رضی اللہ عنہ کی خوب پٹائی کی بھوک بھوک سڑپنے ہوئی سے پیاس سے سڑکنے لگی لگنے لگی پیاس لگنے لگی ابو ماما نے کہا کہ چھلا تو مجھے اگر تو گول سونی تو پلا دو لیکن انہوں نے کھلایا نہیں انہوں نے پلایا نہیں ابو ماما البائی ربی اللہ عن بھوک کے مارے ہوئے پیاس کے ستاائے ہوئے مان ماندے تن سنا اکیلے اپنی بستی سے نکلتے ہیں بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ بستی کے لوگ انہیں گھٹک دیتے ہیں حالانکہ وہی ابو امامہ ہیں جو کہ اپنی قوم باہلا کے معزز پر تھے باعز پر تھے یاد رکھنا مائیوں آپ اگر قوم کی خدمت کرنے پہ نکلتے ہیں قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی خدمت کے راستے میں ہر دائی اور مبلت کی زندگی میں ایسے مواقع ضرور آئیں گے جہاں آپ کی آپ کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے گا جہاں آپ کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے گا جہاں آپ کی شخصیت سے اچھالا جائے گا جہاں آپ کے صبر کا امتحان ہوگا اس کے بغیر کوئی دائی دائی نہیں بن سکتا مبل مبلت نہیں بن سکتا ہمیں یہ بھلا دینا پڑے گا دعوت و تبلیغ کے راستے میں اترنے کے بعد ہم بڑے اونچے خاندان والے ہوں گے صحیح ہم بڑے مالدار ہوں گے صحیح ہم رئیس دادے ہوں گے صحیح ہم بڑے شریف باپ کے بیٹے ہوں گے صحیح مگر سبحان اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے اور تاج کے میدان میں جیسا ذلت میں سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا سبحان اللہ ایسے سلوک نہیں اس سے بڑے سلوک کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اگر ہم دین کے لیے خوش کرنا چاہتے ہیں تو مخالفین کی جانب سے حافظ کی جانب سے تیار رہنا پڑے گا اسی لیے ابو امام البائی رضی اللہ ون باہلا کے معاوضہ پر گئے بھوک کے میار مارے ہوئے پیاس کے ستائے ہوئے اور قوم کی جانب سے دھتکارے ہوئے اپنی بستی سے نکلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں جہاں تک حوصلہ سانس دیتا ہے چلتے ہیں ایک جگہ روک کی انتہا ہو جاتی ہے پیاس کی انتہا ہو جاتی ہے تھکے مان دے درخت کے نیچے سو جاتے ہیں چلنے کی سکت باقی نہ رہی سننا ذرا خوش سے فضائل اعمال کا واقعہ نہیں صحیح حادیث کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں صحیح صنعت کے حوالے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں درخت کے نیچے سو گئے خوف میں دیکھتے ہیں خوف میں دیکھتے ہیں شان جو حقیقت تھا ابو امام رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے ابو امام یہ لوگ یہ لو پی لو ایک پیالہ دیتا ہے پیالہ ابو پیلو. ابو امام رضی اللہ عن خواب میں پیالہ لیتے پینے لگتے ہیں کہتا اور پیو پینے لگتے پیو پیتے ہیں سیر ہو جاتے ہیں اور ابو امام کے اپنی بستی سے نکلنے کے بعد بستی کے بعد ان کے ساتھیوں کو ندامت ہوتی ہے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی ابو اماما چاہے وہ ہمارے دین سے ہٹ گیا ہو صحیح پھر بھی وہ ہمارے قبیلے کے ایک معزز فرد ہیں ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہم نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا ہم نے انہیں کھلایا بھی نہیں کھلایا بھی نہیں وہ لوگ فوراً کچھ زیادہ سفر لے کر کچھ پانی لے کر ابو اماما جس راستے پہ نکلے اس راستے پہ چل نکلے ابو اماما کو تلاش کرنے کے لیے آگے دیکھا درخت کے نیچے شور ہے فوراً جگایا اور جگہ کے بڑی معذرت کی کہا کہ ابو اماما برا نہ سمجھنا ہم معذرت خواہ ہیں ہم نے تمہیں بھوکا بھیج دیا پیاسا یہ لو ابو ماما کہتے ہیں میں جاگا تو سبحان اللہ میں پوری طرح سے شائر تھا پوری طرح سے پیٹ بھرا تھا میری بھوک مٹ چکی تھی میری پیاس مٹ چکی تھی ابو ماما الفا یہ کہتے ہیں لے جاؤ تمہاری تمہارے توشے کی ضرورت نہیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں امامانی ربی و سفانی میرے رب نے مجھے کھلا دیا میرے رب نے مجھے پلا دیا اللہ اکبر بھائیوں یاد رکھنا کے بارے میں کہا کرامات کو نہیں مانتے ہیں. یاد رکھنا ہم کرامات کو مانتے ہیں عقیدے کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو آ, کہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامات کو ماننا عقیدے کا ایک جز ہے مگر کیسی کرامات ہاں جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور اس سے پڑھ کر بسنتیں صحیح ثابت ہو جن کرامتوں میں کوئی سعود نہیں کوئی سند نہیں اور پھر جن لوگوں کے ہاتھ پہ ان کراوتوں میں زور ہو رہے ہیں بے نمازی ہو خوراکی ہو مشرق ہو, اس چیز کو کراوت نہیں کہتے یہ شعبہ دبا ہے یہ شہر ہے یہ جادو ہے یہ ہے یہ ہے اگر وہ کوئی اللہ کا بندہ ہے نیک ہے موحد ہے مستری ہے کتاب و سنت ہے صالح ہے نمازی ہے اس کو اس کے ساتھ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں اس پہ ایمان رکھنا یہ سلفیت کا ایک حصہ ہے سمجھتے ہیں آپ تو ترم بھائیوں مجھے کہنا یہ ہے رب العالمین کی مدد کیسے آئی ابو اب ال رضی اللہ عنہ کے ساتھ رب العالمین نے کیسے پیاس بجھائی ان کی رب العالمین نے کیسے بھوک مٹائی ان کی سبحان اللہ اور جس رب العالمین نے بنو اسرائیل جیسی سرکش قوم کے لیے میدان یتی منو سلما کا منو و سلوا جیسی قدرتی غذا کا انتظام کیا اس امت کے لیے نہیں کر سکتا رب العالمین سبحان اللہ جب کہ یہ امت کتنی فصیلتوں والی امت ہے تو مذہب بھائیو یہ اجلاس اس اجلاس کے لحاظ سے یہی مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ دین پر عامل بن جائے سب سے پہلے خود کی اصلاح ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ دین پر پوری طرح سے عامل ہو جائے اور کتاب و سنت کا زندہ نمونہ بن جائے ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق ہو جائیں ہمارے معاملات نبی کے معاملات ہو جائیں ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کا عقیدہ ہو جائے ہماری نماز نبی کی نمازیں ہو جائیں ہمارا طرز گفتگو نبی کا طرز گفتگو ہو جائے ہمارے ہمارا, ہمارا سلیقہ نبی کا سلیقہ ہو جائے جس کتاب و سنت کی ایک ایک تعلیم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے میں مسلمانوں میں پھیلانے میں بھی اور غیر مسلمین میں پھیلانے میں بھی ہم کوشاں ہو جائے یہی عزت اور سربلندی کا راستہ ہے دنیا میں عزت اسی سے ملے گی آخرت میں عزت اسی سے ملے گی اگر اس سے ہٹ کر ہم عزت کو دوسرے راستوں میں تلاش کریں گے تو بے سود ہے وللہ ہی عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنوں کے لیے ہے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح معنوں میں دین حق کا حامی اور دین حق کا عامل اور حامل بنائے اور رب العالمین ہم میں سے آپ میں سے ہر شخص کو دین کا دائی اور مبل بنائے آمین واقع العن الحمد رب العالمین